مکہ کا شرک کو عبادت کے لائق سمجھنا اور معبود سمجھنا سے پیدا ہوا ہے خالی شفاعت کا واسطہ سمجھنے میں نہیں ہوا اس کی وجہ کہ جو سور تصویرات ہیں اور تصویریں ہیں مورتیاں ہیں یہ تو پہلے بھی یعنی مشرقین سے پہلے ان کے اشراق سے پہلے ان کی تعظیم کی جاتی تھی امبیاء امبیال السلام کی تصویریں وہ عبادت گزار لوگ باعصے تبرک سمجھ کر رکھتے تھے کیونکہ پہلے تصویریں اتارنا جائز تھا شریعتوں میں جس طرح کے تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا اسی طرح تصویریں بھی جائز تھیں حتیٰ کہ سید سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ شیطان جنات ان کے لیے تماثیل تیار کرتے تھے بڑی بڑی تصویریں اور مورتیاں بناتے تھے خوبصورت خوبصورتی کے لیے یا بزرگوں کے تبرک کے لیے وہ جو آیا نا قرآن پاک میں تابوت کا ذکر آیا تابوت کا اس سورہ بقرہ میں ہے نا تابوت کا ذکر تو تابوت کے اندر کیا تھا وہ میں لکھا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں یعنی ابو امبے علیہ السلام کے تبرکات تھے ان تبرکات میں بعض تصاویر بعض علیہ السلام کی تصاویر بھی تھی یاد دہانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے تبرک کے لیے زینت کے لیے ان تین مقاصد کے لیے سابقہ امبے علام السلام کی شریعتوں میں مورتیاں اور تصویریں جائز رکھی گئی تھیں تو ان تصویروں کو عبادت کے لیے جب استعمال کیا گیا اس وقت شرک ہوا زینت کے لیے تبرک کے لیے اور یادگار کے لیے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تصویر سازی اور تصویر رکھنا یہ دونوں جائز قرار دیے گئے تھے مقاصد کے لیے یاد رکھنے کے لیے یادگار جس کو کہتے ہیں یادگار لکھ لو یاد دھیان پر یادگار زینت تبرک کو تعظیم کیونکہ تبرک میں تعظیم ضروری ہے اک تبرک کا مطلب ہے تو حصول برکت یہ جو دلائل النبوت ہے امام ابو نعیم اصفہانی کی اس کے اندر صحابہ کرام ردوان اللہ مجمعین کا یہود نسارا کے پاس امبیال سلام کی تصاویر دیکھنا ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک بھی تھی پہلے بنی ہوئی تھی حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کی خلفائے راشدین کی غرض ایک محض سے تبرک سمجھنے سے اگر شرک ثابت ہو جاتا اور محض واسطہ سمجھنے سے یعنی خیر و برکت کا واسطہ کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں ہیں مورتیاں ہیں تو ہم ان کو رکھتے ہیں محل حصول برکت کے لیے تاکہ پچھلو جو ہم بیال مسلام اور صالحین گزرے ہیں ان کی تصاویر سے برکت حاصل کی جائے تو اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو شرک ثابت کیوں اگر شرک ہوتا یہ ساب کام بیل احمل کی شریعتوں میں کبھی اجازت نہ ہوتی کیونکہ یہ اٹل بات ہے کہ شرک کفر کی اجازت لمحے بھر کے لیے کسی شریعت میں نہیں رہی کیونکہ یہ کبھی لے ہی ہے اور کبھی لے ہی کی اجازت نہیں ہو سکتی کسی شریعت میں بھی جیسے اللہ کے بندوں کو ویسے قتل کر دینا ذنا شراب خوری یہ تمام چیزیں کبھی لے آئے نہیں کوفرو شرک تمام کبھی سے بدتر کبھی ہے اس کی کسی شریعت متعارہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں رہی کو باعث تبر رکر سمجھنے میں شرک ہوتا اللہ تعالی ان کی تعظیم سے اولیاء اللہ کی تعظیم سمجھ کر اللہ تعالی کا قرب ڈھونڈنا اگر محض یہ شرک ہوتا سابقہ امبیال سلام کی شریعتوں میں تبرک کے طور پر اللہ تعالی کے پاک نبیوں ولیوں کی تصاویر نہ ہوتی اور نہ رکھی جاتی خصوصاً اس تابوت میں جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے بندوں کی طرف سے نہیں تھا یہود سے پہلے گم ہو گیا تھا پھر اللہ تعالی نے اس تابوت کو اتارا قرآن پاک میں کیسے ذرا پڑنا کیا <analyze> ہے کم اتبوت ہو فیہ ہے سکی ن کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا صندوق آئے گا اور صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سک سکینہ ہے جو باعث سکون چیز ہے با وہ باعث سکون چیزیں کیا تھی امبیالحم السلام کے تبرکات تھے اور ان میں السلام کی تصویریں بھی تھی با بات, بات, با بات نہیں سمجھ با میں صرف ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں محاذ صورتیں تصویروں تصویروں کو واسطہ اور تبرک سمجھنے سے شرک ثابت اس بات کو سمجھو جب عبادت کے لائق سمجھا گیا اور عبادت کی گئی اس نیت سے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور یہ واسطہ وسیلہ بنے اس وقت شرک ہوا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پہلے ما نہ کا ذکر کیا ہے اور بعد میں فرمایا لے پونا اللہ ذلفا پہلے ان کا جو وجہ شرک تھا سبب شرک تھا اس کو واضح کر دیا اللہ نے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہو کہتے تھے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے تو صاف آیا کریمہ بتا رہی ہے پہلے عبادت ہے ان کا اعتقاد میں پہلے عبادت ہے اور پھر تقرب کی نیت ہے واسطہ وسیلہ بنانا ہے اگر یہ اولین شے نہ ہوتی عبادت تو شرک ثابت نہ ہوتا جیسا کہ اب بھی اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کی تصویر رکھتا ہے حصول برکت کے لیے گناہ اور حرام اور کبیرا گناہ کہیں گے لیکن شرک نہیں کہہ سکتے وہابیت آہ... وہابی کی وہابیت ہے آہ... اس جہل جحال کی جہالت اور ہمک کی حماقت ہے وہ عبادت کے بغیر بھی علوہیت کے اعتقاد کے بغیر بھی شرک ثابت کر لیتا ہے سمجھ نہیں آئی یار میں تمہیں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی ہے ضروریت ہے میں سے تو اس کا جواب دے کہ پہلی شریعتوں میں ہم بے کی تصویریں قرآن پاک یار فرما رہا ہے لاؤ یار قرآن پاک لاؤ اویار قرآن پاک لاؤ جلدی کیسے ہے یار تماسیلا نہ یہ نہیں عمر موجم شاہ تھوڑا بند کر رہے برائی والا سبا آیت نمبر بارہ تیرہ پڑھ رہا ہوں سورت سبا آیت نمبر بارہ تیرہ اللہ فرماتا ہے شاہ نل سلیما نرحا غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منه مع الأمرنا نذقه من عذاب السعير ما من یلو نہو من ہارتانی ولی شکر اللہ ج شانو فرماتا ہے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ان کے حکم کے مطابق ہوائیں چلتی تھیں شہر و روا شہر صبح سے دوپہر تک اتنا سفر کرا دیتی تھی کہ مہینے کا سفر بنتا تھا اسی طرح شام کے وقت میں وہ اسلحہ لہنلو تانبے کی کان ہم نے ان کے لیے جاری کر دی ایسے ابلتی تھی جیسے چشمہ پانی کا ابلتا ہے وہ مینل اور جنات میں سے میں حضرت نہ سامنے خدمت میں مصروف رہتے تھے بے ادنے رب بے ہی اپنے رب کے حکم سے بے ادنے رب بے ہی حضرت سلیمان کے رب کے حکم سے ومن يذق اور جون میں سے ادھر ادھر کرتا نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کو عذاب عظیم چکھاتے اور چکھائیں گے اگر کوئی ادھر ادھر کرے گا اس کی نافرمانی کرتا تو ہم اس کو عذاب دیتے جہنم کا اب وہ جنات کیا کیا خدمت کرتے تھے حضرت کے سامنے قرآن نے خود بیان فرما دی وہ بناتے تھے آپ کے لیے بلند عمارتیں مسجدیں محلہ کوٹیاں بنگلے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے بناتے تھے وہ تماشیلا یہ ہے میرا شاہد اور دلیل تماسل تمثال کی جمع ہے تمسال مورت کو کہتے ہیں مورتی کو چاہے بغیر سائے کے ہو یا سائے کے ساتھ ہو جسم والی ہو یا بغیر جسم کے ہو یعنی اکثری تصویر جسمانی تصویر اپنا ہاتھ کی دستی لکھ مخطوطہ مختوطہ یا مجسمہ دونوں تصویریں بناتے تھے یہ لکھا ہوا ہے تفسیر جامع البیان شریف جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے یہ وہ تصویر تفسیر قرآن ہے امام سید معین الدین ایجی شافعی رحمہ اللہ کی جامع البیان جو تفسیر جلالین کے حاشے میں بھی چھپی ہوئی ہے لاکھ آٹھ سو بتیس ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور آٹھ سو چورانوے ہجری مین کی وفات ہے اور بڑے جو لطیفے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تفسیر پر ہاشیا جو ہے وہ محمد بن عبد اللہ گز وہابی ہندوستان کا مشہور وہابی پرانا جس کی وفات ہے بارہ سو چھیانوے ہجری میں بارہ سوانوے محمد بن عبداللہ غزنوی گز وہابی اور ساتھ منیر احمد وہابی کی تحقیق ہے اور دار وشر نشر ال الاسلامیہ لاہور پاکستان کی وہابیوں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے اس تفسیر مبارک میں لکھا ہے تماثیل کے آگے سوارل ملائی سوورل ملائی کا اتخاد مباحن فی شریت ہم فرشتوں کی تصویریں بناتے تھے جنات حضرت سلیمان کے لیے کن کی تصویریں وہ اور نبیوں کی و تخاد مباحن فی شریت ہم اور ان کو بنانا ان کی شریعت میں مباح تھا جائز تھا کیا تھا جائز تھا تو قرآن بحال فرما رہا ہے بھائی جائز تھا تو حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے اللہ تعالی نے تصویر سازی کے لیے بھی جنات مقرر کیے تھے سمجھ لیا یہ بنانا کس لیے ہوتا تھا زینت کے لیے خوبصورتی کے لیے یادگاری کے لیے بولو بولو کس کے لیے آپ اس مقامات پر اس مقام پر یہ میں نے نہیں پڑھا کہ تبرک میں اس میں داخل ہے کہ نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں سورہ بقرہ میں اس میں توجہ سے ذرا سننا اب باری آ گئی این یا کم تابوت ایسے ہے نا بولو تریف آیت نمبر دو سو انچاس میں جو اللہ تعالی نے فرمایا وکال فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون سبحان الله تحمله الملائكه ان في ذلك لا ايه لكم ان كنتم مؤمنين سبحان الله. <تصفيق> جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ منتخب فرمایا بنی اسرائیل نے نشانی مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے ان کے نبی نے ان کو فرمایا کہ نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی واج سے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا کیا آئے گا تابوت آئے گا وہ ان کی نشانی ہے اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور اطمینان ہے بقیہ تم کا آلو موسا ول و اور مورسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل نے یا خود مورسا اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے چھوڑے ہوئے تبرکات کا کچھ باقی ہے کچھ بقیہ ہے ان کے چھوڑے ہوئے تبرکات کا وہ تمہارے پاس آئے گا وہی نشانی بنے گا اس کے بادشاہ ہونے اور سنو میرے بھائیوں یہاں پر زمنہ نے ایک بات کرتا چلو اس سے پتا چلا کہ پہلے امبیاء علیہ السلام کوئی جمہوریت اور ووٹوں سے اپنا بادشاہ نہیں بناتے تھے اللہ تعالی کے نبی منتخب کرتے تھے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نشانیوں سے بنا لیتے تھے سبحان اللہ! یا وہاں سے بنتے یا وہاں سے بنتے یا کسی علامت اور ایسی نشانی سے جو اللہ اتارتا معلوم ہوا یہ جمہوریت کی لانت امبیا میں امبیاء علیہ السلام کے خاتموں میں بھی نہیں رہی سے یہ صرف کفار کی لانت ہے کفار کا شرک ہے جمہوریت کو ثابت کرنا علیہ اسلام سے یہ سکولیوں پر لانت ہے کیسے لانتی ہو دیکھو تو صحیح تالو علیہ السلام بادشاہ منتخب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بادشاہ منتخب ہو گئے نشانی کیا اتاری کے تابوت آئے گا ان کے گھر میں جو تم تمہارے ہاتھ سے بنی اسرائیل جو گم ہو گیا ہے، ان کے گھر میں آئے گا سمجھ لینا بادشاہ ہے اس کا مطلب ہے بادشاہ مسلمانوں میں ووٹوں سے نہیں بنتے اللہ کے بنائے بنتے ہیں اور اللہ کے بنائے بنانے کا یہ مطلب ہے یا واحد خدا آئے یا پھر شریعت مصطفیٰ ہو جس کو شریعت بادشاہ بنائے وہی بادشاہ ہے ووٹوں سے بادشاہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے اب وہ تابوت جو ہے اس کے متعلق سنیے تفسیر روح حلمانی شریف کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ صندوق تھا جس کے اندر تبرکات تھے اور بنی اسرائیل ان سے سے برکت حاصل کرتے اللہ کی رحمت حاصل کرتے اس صندوق سے جس کے اندر نبیوں کے کیا تھے تبرکات تھے یار بولو تو سے پھر, پھر ہوا یہ کہ یہ صندوق گم ہو گیا کیونکہ جب انہوں نے السلام کی مخالفت کی بنی اسرائیل نے ان کی گستاخیاں کی تو ان پر عذاب پڑا عذاب اور سزا میں تبرکاتے امبیا وہ رحمت کی چیزیں ان کے ہاتھوں سے غائب ہو گئیں کس طرح غائب ہو گئی کہ امالکا بادشاہ علاقے کافر تھے امالکا عملقی قوم تھی امالکا باد قوم تھی ان قوم انہوں نے ان پر حملہ کیا ان کو کوشت و خون کیا مارا اور ان سے وہ چھین کر لے گئے وہ صندوق اور پھر جا کر انہوں نے گندگی اور غلازت میں رکھ لیا کافر جو تھے توہین کرنے لگے وقت تو گزرتا رہا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کام شروع کر دیا وہ وہابیوں کے بھائی تھے نا امبیال السلام کے تبرکات کے دشمن تھے سمجھ نہیں آ رہی یہ یہ ابن تیمیہ کا ٹبر تھا امال جو ہے نا بلکہ ان کو اب ابن تیمیہ کا بھی وڈیرا کہو ہے جی روحانی باپ جن کو کہتے ہیں تو یہ روحانی آبا اجداد تھے حضرت کے اس وجہ سے ان کو غصہ لگا وہ انبیاء علم السلام کے تبروں کے ساتھ کے ساتھ ایسا کر پیشاب جا کر کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سب کو پیشاب جب سب کو بیماری لگا دی وہ خفیہ مقامات پر خفیہ مقامات پر بیماریاں لگا دی مرنے شروع ہو گئے بیماری لگتی اور مرتے جاتے ان خبیصوں کو پتہ لگیا یہ کوئی مقدس چیز ہے ہم نے اس کی گستاخی کی ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے خیر امالکہ کو یہ سمجھ آ گیا لیکن یہ وہاں بھی ان سے بھی بدتر ہیں ہاں ان کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے یہ مجال ہے کہ یہ تنبیہ سمجھیں اور مان جائیں کہ یار یہ گستاخی کر رہے ہیں اس کی سزا نہیں یہ پھر بھی گڑے رہتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہاں جی خیر یہ امالکہ سے بھی بدتر لوگ ہیں سمجھ نہیں آ ہا رہی بے ہاں یہ مالکار سے بے بن تیمیہ کا ٹبر جو ہے وہ کیا ہے بتلوگ ہے, ہے اس قبیس مردود شیطان کا ٹبر جو ہے اب بات کو سمجھنا جو ہے اب ان انہوں نے کیا کیا جب ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ہلاکتیں عام ہو گئیں ڈر گئے مار کے چھوڑ گئے اللہ ادھر تالوت کا حضرت تالوت کے بادشاہ بننے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے کیا کیا اور قوم نے کیا, کیا جس طرح کے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے تبری وغیرہ کے حوالے سے یہ تفصیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تنگ آ کر دو بیل تھے بیل ان کی پیٹ پر رکھ دیا صندوق ان کو جوڑ کر ٹور چلا دیا اب وہ چلتے رہے جدھر کو رو گیا چلتے رہے اللہ تعالی نے فرشتے بھیج دیے فرمایا جاؤ اٹھاؤ اور تالوت کے گھر میں لے جاؤ کدھر لے جاؤ خبیسوں لانتیوں سے میں پوچھتا ہوں اگر انبیاء اگر انبیاء اتنی غلیظ چیزیں ہوتی تو اے بتاؤ تو سہی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت سے کافروں سے بچا کر پھر نبیوں کے گھر میں گھلاتا تھا محفوظ کر کے ادھر آ گئے اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں وہ حضرت تاولت تالوت کے پاس آ اب یہ لکھ رہے ہیں تفسیر روح المعانی شریف میں تاریخوں کی مستند کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں فقال ارباب الاخبار ہوا و انزلہ اللہ تعالی اللہ آدم علیہ السلام فی سبحان اللہ <سلام> یہ اس کی تاریخ اور پیچھے لے گئے ہیں، تاریخ والے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اترا تھا یہ پھر چلتا آیا چلتا آیا نبیوں کے پاس نہیں سمجھ آئی تو کیا تھے اس کے اندر تماسیلے امبیا نبیوں کی تصویریں بھی تھی ان میں کیا نبیوں کی تصویریں بھی تھیں اب میرے بھائیو بات کو سمجھنا یہاں پر اب نبیوں کی تصویریں جو تھیں تو تبرکات دیکھو تابوت آیا وہ تبرک والی چیز قرار دیا گیا نا تو اس کا مطلب ہے تصاویر برائے تبرک بھی اس وقت رکھی جاتی تھی یہ صاحب روحل مہانی سورت سبا میں پھر جا کر کہتے ہیں کہ زمکشری کے حوالے سے یہ حضرت سلمان کی تو اس میں کہا ہے سوور اور ملائکا و لمبیا کانت ومل و فلم مسجدوں میں بنائی جاتی تھیں منحاسن من بسرن بجاجن برخامن لراسو فجہ عبادت یہ پہلے میں آپ کو پہلے میں آپ کو اکمال المعلم امام قاضی آج مالکی کی شرح مسلم کے حوالے سے بھی سنا چکا ہوں پہلے کہ مسجدوں میں بناتے تھے تانبے کی پیتل کی شیشے کی اور مرمر مر کے پتھر کی لے یرا ناس ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں پس عبادت کریں ان جیسی عبادت سمجھ نہیں آ عبادت کی یاد گاری تبر یہ تین مقاصد میں نے بیان کیے تھے پھر یہ آگے لکھ رہے ہیں فی ان کی شریعتوں میں بنانا جائز تھا کما قالت اب و ہاک و ابوالعلیہ جیسا کہ امام دا جی اور امام ابو العلیہ تابئی ہیں دونوں انہوں نے جیسے فرمایا سمجھ نہیں آ رہی پھر جا کر یہ تصویریں اللہ ما فرما رہے پہلے تصویر جائز تھی پھر فرماتے ہیں ہماری شریعت میں تصویر بنانے والوں کے خلاف بہت ڈانڈ اور رضاب کی دھمکیاں آئی ہی ہیں فرمایا پھر یہ تصویریں حرام کیوں ہیں ہماری شریعت میں لہ انه بمرور مرور الزمان اتخذ حل جہلۃ مما یعبد سبحان اللہ کیسے جاہلوں نے پھر ان کو معبود بنا لیا خدا سمجھنا شروع کر دیا اور عبادت کے لائق نہیں کو عبادت خدا کی ہوتی تھی یادگاری اور تبرک کے لیے تصویر انبیاء کی رکھی تھی پہلی شریعت میں پھر جاہلوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے انہیں کو معبود بنا لیا وضع نو وضعها في العباء اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ عبادت خانوں میں جو رکھی ہوئی ہیں اسی لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ انہی کی پوجہ پاٹ کی جائے شیطان نے پھر ان پر یہ جناب وسوسہ وش ڈالا کہ یہی خدا ہیں انہی کی پوجہ پاٹ کرو سمجھ ائی کہ نہیں تو فرمایا فشاعت عبادۃ الاسنام عبادت الاسنا بتوں کی عبادات اس طرح شایع ہو گئیں یہ اس طرح عام ہو لوگوں میں اوسدل باباب تشب تو پھر جا کر شریعت مطالعہ نے ان کو حرام کر دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے پھر یہ دروازہ نہ کھلے سبحان اللہ کون سا دروازہ یعنی عبادت بتوں کی عبادت کا دروازہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عبادت توجہ اب جو ہمارے ہے ہماری شریع دیکھو ہمار اگر تصویر سامنے پڑی ہے مسلمان نماز پڑھ رہا ہے فکا کیا چاروں فکا کا مسئلہ ہے تصویر سامنے پڑی ہے قد آدم کے برابر ہے نبی کیا ولی کیا کسی کیا ہے قد آدم کے برابر ہے تصویر ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز مکرو تاریم ہے شرک نہیں کہہ سکتے کیوں کہ مسلمان مسلمان خدا کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اس کی نہیں کرے گا اور حرام کیوں کیا گیا مکرو تاریما کیوں کیا گیا مشابہت ہے پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے کے ساتھ. تو معلوم ہوا میرے بھائی کچھ تو خدا کا خوف کریں وہ لوگ اگر خدا کو مانتے نہیں مانتے تو جان چھوٹی اگر مانتے ہیں تو کم از کم اتنا تو غلامتی سوچیں کہ جگہ بات بات پر مشرک مشرک کہہ رہے ہیں وہ خن تم خود تو سوچو ہے جی واسطہ بنا اور وہ بھی نبیوں ولیوں کو واسطہ بنانا نبیوں ولیوں کو واسطہ بنانا تو فرد ہے ہدایت میں وہ واسطہ ہے ہدایت میں واسطہ بنانا تو فرد متفق کو سب کو مطلب مسلم ہے رہا مسئلہ ان کے علاوہ باقی چیزوں میں وسائل وسائل بنانا جیسے شفاعت میں بخشش میں شفات شفاعت میں وسیلہ رسول اکرم کی ذات ہے پھر دوسرے اور دوسرے کاموں میں حاجات میں قضائے حاجات میں ان کو وسیلہ بنانا ان کے وسیلے سے بخشش کی دعا مانگنا اپنے حاجات کے پوری کرنے کی دعا مانگنا اللہ ان کے وسیلے سے بخش دے فلان کر دے یہ وسائط تو شریعت متعارہ میں ثابت ہیں اور اجماعی ہیں سوائے ابن تیمیہ اور اس کے خبیص طبر کے ان کا کسی نے انکار نہیں کیا کسی نے انکار نعم. یہ اجماعی اتفاقی مسائل ہے بلکہ حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں ابن قیم جو اس کا گھر کا شگرد ہے وہ بھی امداد میں وسائط ان کو مان رہا ہے بے اس نے بھی اپنے استاد کی نہیں مانی تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ محد و سات واسطہ بنانے سے یہ اکبر ہو جاتا ہے یہ, غانت اور جہالت ہے یہ کتے سور سمجھتے نہیں ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کے مشرق ہونے کی وجہ بتوں کی عبادت ہے محد وسیات واسطہ بننا نہیں ہے ی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں نابم کو پہل رکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت بنا کر واسطہ کرتا ہے محبود بنا کر واسطہ بناتا ہے کسی نبی ولی مشرق ہے بدھ کو کیا کسی نبی ولی کو بنا ہے لیکن ان لانتیوں سے ہم کہتے ہیں مسلمان معبود نہیں بنا سکتا بات صحیح ہے محبود واسطہ ہوتا نہیں معبود ہوتا ہے وہ واسطہ نہیں ہوتاب نہیں ہوتا سبحان واسطہ تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے جب مابلے بن بن کا کیا مطلب سبحان اللہ تو یہ ان کی جہالت تھی یہ ان پر لانت تھی کافروں پر کہ وہ جہالت سے یہ کہتے تھے کہ ادھر معبود ہے ادھر واسطہ ہے یہ ان کی جہالت تھی سمجھ نہیں آئی بات کی ورنہ جو معبود ہے وہ واسطہ نہیں ہوتا جو واسطہ ہے وہ واسطہ ہوتا وہی ہے وسیلہ ہوتا وہی ہے کہ جس کے ذریعے معبود تک پہنچا جائے جب معبود پہلے بنا لیا تو واسطے کا کیا معنی پھر ہم امبے کو واسطہ بناتے ہیں معبود نہیں بناتے معبود اللہ کو سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا چلو The big.